میرے مرشد محبوب میرے مرشد محبوب سیدی حسن الدی محبی و محبوبی مرشدی او مولا عالف اللہ حض مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نے لیکن کے شارف اپنے مالک کو راضی کریں خوب اپنے مالک کو راضی کریں وہ جس کے دل میں نہیں ہے تیرا در غم جس کے دل میں نہیں ہے تیرا در غم جس کے دل میں نہیں ہے تیرا کر دو جانور سے او کم اوکے جانور سے او کم کہ دل میں نئی تیراسان سے ہو کم انسان کا ارشر اور, انسان, اور, کی اور, انسان, اور انسان, انسان کی فضیلت اور انسان, انسان کی قیمت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے اور جب یہی انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمہ برداری نہیں کرتا اور گناہوں میں پڑھ کے اللہ سے دور ہو جاتا ہے یہی انسان پھر ذلیل اور رسوا ہوتا ہے حتیٰ کہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے کیونکہ دیکھو جانور کی زندگی بس دنیا تک, دنیا تک ہے اس کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ہر مخلوق جو اللہ نے پیدا کی ہے اس, اس کی حقیقت انسان کی خدمت ہے ہر مخلوق جو ہے اس کی اس کی حقیقت انسان کی خدمت ہے ان نہ دنیا خل قتل کم و ان نم خلے تم یہ دنیا یہ ساری کائنات تمہارے لیے ہے تمہاری خدمت کے لیے ہے اور تم کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوم سے مقصد کے لیے پیدا کیا آخرت کے لیے پیدا کیا اور آخرت کا مقصد کیا ہے کہ انسان دنیا میں آ کر اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت کا موتی اپنے دل میں لے کر اللہ کے پاس حاضر ہو سب سے پہلے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا بندگی سے مزین ہو مزین اس صورت میں حاضر ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ یہ میرے محبوب کی شکل و صورت میں آیا ہے اور اس کا ظاہر بھی میرے محبوب کی طرح ہے اور اس کا باطن بھی محبوب کی طرح ہے تو بس یہ پیارا سجا سجایا اللہ کے سامنے حاضر ہو تب تو یہ اس کی قیمت ہے تو دنیا میں جو اور مخلوقات ہیں انسان کے علاوہ اور جنات کے علاوہ وہ ان کی حقیقت کیا ہے کہ جب وہ اپنی خدمت کر چکتے ہیں تو ان کا کام ختم ہو گیا اب ان کی جزا اور سزا کچھ نہیں ہے لیکن انسان اور جنات کی جزا اور سزا ہے تو اس لیے جو انسان اللہ کی فرم برداری نہیں کرتا اور تمام احکامات کو بجا نہیں لاتا اور کٹا پھٹا رہتا ہے کٹا پھٹا کچھ کر لیا اور کچھ نہیں کیا تو یہ کٹا پٹا انسان جانور سے بھی بہتر ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا معاوضہ ہے اس کی جزا اور سزا ہے اور جانور کی جزا و سزا نہیں ہے تو اس لیے جو انسان اللہ کی محبت کا قیمتی موتی دنیا سے نہ لے کر جائے یا دنیا میں اللہ کی محبت کو حاصل نہ کرے تو جانور سے بھی بہتر ہو جاتا ہے جس کے دل میں نہیں ہے تیرا در تو کم ہو کے انسان جان بر سے ہو کم دوست تو سن لو تم کچھ میری داستا دو دو سن لو تم کچھ میری دوست تھا ایک جمن پھر نہیں ہوگے تمیا یعنی میں ہم ایک جمن پھر نہیں ہوگے تمیا یعنی میں ہم خاک تن میں نہیں نیا گھر درد خاک تن میں نہیں میں نہیں کوئی مت نہیں صرف ہم کوئی قیمت نہیں فاق میں صرف ہم عضرت کرنا دماغی دیکھو مٹی اگر مٹی یہ تمام مخلوقات جو ہیں سب اس کی جنس مٹی سے ہے مٹی اگر مٹی پر کتا ہو دنیا پہ مرے حسین شکلوں پہ مرے اور میں بریانی پہ مرے جو حضرت کے ہم نے یہ معرفی ربانی میں پڑھا تھا چار جو انسان کے چار ایسے محبوب ہیں جن کی محبت کی وجہ سے اللہ سے دور رہتا ہے جیسے حسین سورتے ہیں اور بعض لوگوں کو اچھے بگلے بنانے کا شوق ہوتا ہے بعض لوگوں کو اچھے اچھے لباس پہننے کا زیادہ شوق ہوتا ہے کسی میں کوئی کسی چیز کی محبت غالب ہے کسی میں کسی چیز کے محبت غالب ہے اور کسی کو اچھے اچھے کھانوں کا شوق ہوتا ہے اور کسی میں چاروں چیزوں کا ہوتا ہے کسی میں کچھ, کچھ کا ہوتا ہے کسی میں کچھ کا ہوتا ہے تو یہ محابیب اربار ہیں چار محبوب ایسے ہیں جو انسان کو اللہ سے دور رکھتے ہیں لیکن ان کی جنس ساری مٹی سے ہے تو مٹی اگر مٹی پر پھلا ہو تو اس کا حاصل مٹی ہوگا اب دوست محمد صاحب آگے آ جائیے پنکھا یہاں کوئی جگہ ہو ہے پنکھے میں کوئی لائٹ نہیں ہے اس وجہ سے پنکھا آج آپ پیچھے نہ ہوئی ہے آپ تھوڑی سی جگہ کر لیجئے یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ دروازے سے باہر چلے جائیں پیچھے ہوتے ہوتے تو <Suce> ایسے پیچھے جا رہا ہے جیسے کہ دروازے سے باہر ہو جائیں ہو جائے بس جگہ خالی نہ رہے اور کسی کو تکلیف بھی نہ ہو آ جاؤ آگے آ جائیے آمیر سب جگہ دو بھائی پنکھا ایک ہی چلایا ہوا ہے جیسے ارے بھائی ہوئے اچھا چلو ٹھیک بیٹھ جاؤ تو سمجھ گیا بھائی چاروں محابیب جو ہے چاروں ایسی چیزیں جن سے جو ہے انسان انسان جب محبت کرتا ہے تو وہ اللہ سے دور کرنے والی چیزیں ہیں یہ چار محابیب اربار تو یہ مٹی مٹی سے ہے اور مٹی جو مٹی پر فرا ہوتی ہے تو اس کا حاصل آتا ہے مٹی جیسے صفر جمع صفر کیونکہ مٹی کچھ بھی نہیں ہے صفر کی طرح ہے تو صفر جمع صفر حاصل اس کا صفر ایسے ہی مٹی جمع مٹی حاصل اس کا مٹی لیکن یہی مٹی اگر اللہ تعالی پر فدا ہو جائے جو حی اللہ باقی ہے ہمیشہ سے ہمیشہ باقی رہے گا جو باقی پر فدا ہو جائے گا وہ بھی باقی ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید حیات جاویدہ اس کو عطا ہو جائے گی کے کن میں نانی ہے اگر در تے دل خاک میں نانی ہے اگر ڈر دل کوئی خاک ہم کوئی خاک دو جہاں میں کوئی میری تھی مت نہیں دو جہاں میں چوئی میری سے مت نہیں دو جہاں میں کوئی میری سے نہیں ہاں آپ کی بوجھ میں قدم اگر آپ کی ہوگی میں کرم دو جہاں میں نہیں کوئی سی نہ نہیں دو جہاں میں کوئی میری سی مت نہ نہیں دو میں گا جم سو گا سے نکل کل ایک ایسا جھولا اللہ تعالیٰ نے نکلوایا میرے مشرین کے فیض سے کہ میں ابھی تک بڑا مشکور ہو رہا ہوں حضرت نے حضرت نے تو وہ جگر مراد آبادی کا واقعہ جب پیش فرمایا تو یہ فرمایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر شراب پیتا رہوں گا تو کب تک پیتا رہوں گا تو اسی کچھ اس سے استعمال ہوتا ہے اسی, اسی واقعہ کا کوئی فیض حضرت والا تھا وہ یہ کیا کہ انسان جو مسلمان اور کافر میں تو جو تائنی عزاب اور عذاب اور جزا کا وہ ہے جزا اور سزا کا معاملہ کے تھوڑی زندگی کے مقابلے میں جو نافرمان دنیا سے گیا کافر گیا اللہ کو نہ مان گیا وہ تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا اور جو مسلمان اللہ کا فرم و چلا گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں لیکن ساٹھ ستر برس کا بہر ہے اور ادھر ساٹھ ستر برس کی اٹاد ہے اور اسلام ہے تو اس کے بدلے میں دائمی زندگی جو حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ جب تک رہتا اس کی نیت یہ تھی کہ میں ساری عمر کو فٹحی رہوں گا جب تک بھی زندہ رہوں گا اس کا بدلہ یہ ہے کہ تم ہمیشہ وہاں جنم میں ہو گے اور مسلمان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جب تک زندہ رہوں گا تو نیم سے یہ نکلوایا اللہ بھی نے اللہ جب تک زندہ رہوں گا آپ پر مرتا رہوں گا کہتا مجھے مزہ آیا اس جملے سے جب تک زندہ رہوں گا آپ پر مرتا رہوں گا کتنا مزیدار جملہ ہے یہ مجھے الف کا فیض معلوم ہوتا ہے مجھے بہت مزہ آیا کہ اللہ جب تک زندہ رہوں گا آپ پر مرتا رہو <سؤال> مسلمان کی یہ نیت ہوتی ہے کہ جب تک بھی زندہ رہوں گا میں اسلام پر زندہ رہوں گا اللہ کو مانوں گا امداد کروں گا میں ہوں اور ہر تک اس در کی جمین سائی ہے یہ سر سر زاہد نہیں یہ سر سر سودا ہے صبتے دل سے میلا در دل صبتے اہل دل سے ملا درجے دل صوبتے اہل دل سے درد دل ورنہ پاتے کہاں سے یہ دولت بھی ہم کہاں سے یہ دولت ہم اللہ رحمت اللہ علیہ وتے تھے کہ دیکھو دین سینوں سے پھیلا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلّم کے سین مبارک سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صوبت سے نور نبوت صحابہ میں منتقل ہوا صحابہ سے تعین تعاین سے دوا تعین اور ان کے بعد جو ہالیہ اللہ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا نہ کتابوں سے نہ بعضوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا بس سین اما نور بادن صلی اللہ علیہ وسلم اور سین درویشہ باغ یہ فرمایا کہ دیکھو اگر تمہیں حضور دیکھو ایک تو ظاہری ظاہری علوم ہے اور ایک باطن بادن ہے باطم کا نور جو ہے وہ تو سینوں سے ہی ملے گا اگر چھ علوم اور نقول تم کو کاغذات سے مل جائیں گے لیکن نور نبوت کا تحمل کاغذ نہیں کر سکتا اس اس یہ شرف اللہ تعالیٰ نے انسان کے سینے کو عطا فرمایا ہے کہ یہ ساری کائنات نے جس نے اللہ تعالیٰ کا بار شریعت اٹھانے سے معذرت ظاہر کر دی باواجہ اللہ کی عظمت اور خوف سے اور اس اس چیز کو اس بار کو اس گراں یعنی کوہے گراں کو اس مٹی کے پتلے نے آگے بڑھ کے اٹھا لیا کہ محبت کے یہ محبت کی وجہ سے اور اسی محبت کا انعام اس کو یہ دو الفاظ ملے ظلومن جرولہ کیا بات ہے سبحان اللہ یہ دولت ہے سوبت اللہ کے دولت آدتن ممکن نہیں ہے سوبتے اہل دل سے میلا در دے دل ورنہ تا دے یہ دولت بھی ہم پاتے کہاں سے یہ دولت بھی ہم ڈر دل سیکھنا ہے اگر دوست کو کیا محبت ہی محبت ہے دل سیکھنا ہے اگر سے کھائے گے ہم ساتھ میں رے رہو پھر سے کھائے گے ہم ماؤس ماؤس سکھانے میں کوئی دیوش بھی نہیں مانا جا رہا کوئی روز بھی نہیں کہ ہم کو پیسہ دو نظرانہ دو حدیہ دو الوے پانڈے کھلاؤ ہم کو بس ہمارے ساتھ رہو اور اللہ کی محبت سیکھو سبحان لا جی درج دل سیکھنا در دو سو دو درج دن سیک ناگر دو سو دو ساتھ میرے رہو پھر سے کھائیں گے ہم سارے ارار شم سو پمر سارے اردو سمار سم سارے کر اپنے خالق کو یہ سارے جو کائنات اللہ نے پیدا کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حلم بردار ہوتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے انہیں انہیں چیزوں سے انہیں نشانیوں سے اللہ تعالیٰ کو پا جاتے ہیں ہر ذرہ ان کو اللہ تعالیٰ کی نشان معلوم ہوتا ہے ایک ڈحریے نے حضرت نے سنایا تھا کہ ایک ڈحریے نے کسی مولوی صاحب سے کہا کہ یہ آپ کیا کہتے رہتے ہیں یہ تو سارا نظام سورج چاند ستارے ان میں درمیان میں ایک طاقت ہے میگنیٹک وہ میگنیٹ سے چل رہے ہیں تو انہوں نے کہا بھائی نہیں اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں اللہ کے بدلس نہیں یہ تو سارا نظام میگنیٹ کا ہے تو مولوی صاحب نے لاٹھی اٹھا کے سب کو مار کے ڈحریے کی تو اس نے کہا دیکھا آپ کو جب جواب نہیں آتا مولویوں کو تو یہ کام کرتے ہیں آپ نے کہا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا یہ تو سارا میگنیٹک نظام ہے میں اپنا تیسری نظام ہے تمہاری کھوپڑی میں میگنیٹ تھا میری لاٹھی میں بھی میگنیٹ تھا تو یہ سب شکر ہوا کہ تمہاری کھوپڑی کا میگنیٹ زیادہ طاقتور تھا تو میری لاٹھی اٹھ کے تمہارے سر پہ لگی ورنہ اگر میری لاٹھی کا میگنیٹ زیادہ طاقتور ہوتا تو تمہاری کھوپڑی سرکی سے قائب ہو گیا اس نے کہا واقعی کوئی ہے چلانے والا کیا بات تھی ہماری مسجد کے پاس کیسے مزے سے کیسے محبت کے ساتھ اور کیسے مزے مزے کی حضرت فرماتے تھے کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نعمت نصیب فرمائے کہ پھر چڑیا کے شکار کرنا ہو تو اس کی بولی بھی سیکھنا پڑتی ہے تو حضرت نے کیا یہ حضرت تو کچھ کام ہی نہیں تھا میں ان کی خرش میں ہوں اب میں حویل حضرت جو چاہے پھر میری میں پھر میں آئے تو وہ تو یہی ہے کہ بھائی ہمارے ہمیں شکار کرنے کے لیے حضرت نے ایسی ایسی گولیاں استعمال کروائی سا سارے ارشم سو دیکھ کر پا گئے اپنے خالق کو ہم دل کے ملنے کی ہے بات کچھ اور دل کے ملنے کی ہے بات کچھ اور دل ملنے کی ہے باپ کچھ اور جو ایک ساتھ ہے گو ہے کرنا دت سے ہم سفیا شی ہیں کی ہیں فنا کی پنا کے لیے مت سم مت سمجھ سکو گل سے تم مت سمجھ مت سمجھ سكو ہر گل سے تم شیخ اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو نہیں ڈانٹتا شیخ كابل جو ہوگا اس میں نفسانیت نہیں ہوتی ہم نے تو مشاہدہ بھی کیا الحمد للہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ تو سراپا محبت ہی محبت تھے کبھی یہ جانتے بھی نہ تھے لیکن ہمارے مرشد ثانی حضرت میسا رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق عام خیال یہی تھا کہ حضرت بہت ہی جلالی ہیں لیکن حقیقت میں بڑے جمالی تھے بے انتہا محبت جو بالکل حضرت والا نے پہلے ہی شاخرما دیا تھا کیا تعجب ہے جو مستب ہو گئی جانے عشرت جانے اختر ہو گئی کوئی حقیقت میں اگر دیکھو تو کوئی فرق نہیں معلوم ہوتا تھا بالکل جان اور دو قالب معلوم ہوتے تھے لیکن کچھ مسلح تھے مس، اور کچھ آداب اور ان کی رعایت کی وجہ سے حضرت آٹپٹ کرتے تھے لیکن کبھی اپنی اپنی ذات کے لیے ہم نے میں تو قسم کھا سکتا ہوں کہ حضرت نے کبھی اپنی ذات کے لیے ہماری بڑی بڑی نالائکیوں کو حضرت نے معاف فرما دیا اور بلکہ اس کا احساس بھی نہ ہونے دیا لیکن جہاں شہر کے ادب کا معاملہ آیا کیونکہ شہر کا ادب اور شہر کی عظمت اللہ کا ادب اور اللہ کی عظمت ہے اگر اگر شہر کا ادب نہیں ہوگا تو اللہ کا ادب نہیں ہوگا شہر کی عظمت نہیں ہوگی تو اللہ کی عظمت نہیں ہوگی تو اس لیے ہماری اصلاح کے لیے حضرت ہمیں ڈانٹ ٹپٹ فرماتے تھے اور اس ڈانٹ ٹپٹ کے بعد بھی حضرت فورمیز پر برہم بھی رکھ دیتے تھے تو حضرت والا کا خاصہ تھا کہ سبحان لال گہروت کبھی اگر ڈانٹ دیا اور بعض اوقات حضرت کو کبھی ایسا محسوس ہوا کہ زیادہ ڈانٹ دیا تو پھر کرم پالائے کرم فرماتے تھے ایسی محبت فرما دیتے ہاں سختیاں شیس کی ہیں تانا کیے سختیاں شیس کی ہیں تانا کے لیے بنا گری مت مت سمجکو ہر گر سے تم مت سمجھ مت سمجھ سکو ہر گر سے تم افترے بے نوا کی صدائ سونو افترے بے نوا کی سبتا ہے سونو نوا نوابان پہ آواز ساتھ میں فرما لیں گے بے نوا اور فرمائے سدائے سنو تو کیا ہے یہ دل کی آ رہے ہیں دل کی آ ہے زبان پہ اگرچہ ہے کبھی اور کبھی نہیں ہیں ماشاء اور دل کی آ ہے پہلے دل کے دل سے نکلے آ آ, آ بس وہی افطر ہے اصلی خان خان ہم سمجھتے تھے ہمیں ان کی طلب ہے ہم سمجھتے تھے ہمیں ان کی طلب ہے, کی طلب ہے, کی طلب ہے کیا خبر کی وہی لے لیں گے سر آپ شہر کا فیضان ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑا کمال کر دیا بڑی خدمت انجام دے دی بڑے منصب پہ بیٹھ گئے آہ آہ سب شہر کا فیضان ہوتا ہے اللہ تعالی کی محبت کا سب ہوتا ہے شہر کی محبت کا ہوتا ہے بے نوا کی ہوتا سنو نوا کی سدا سنو اب سرے بیان کی سدا سنو کی ہے سنو مالک کو راضی کریں او ہم اپنے مالک کو راضی کریں او ہم جس کے دل میں نہیں تیرا درد غم ہو وہی جانور سے وہ کم دو جہاں میں کوئی میری پے مت نہیں دو جہاں میں کوئی میری مت نہیں گو جہاں میں میری کوئی مت نہیں آگر رات کی ہونے کام آگر رات کی ہونے کام سفر نامہ یونین مرشد محبوب سیدی اسنتی محبی و محبوبی مجدد اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ اس سفر نامے کا نام معار سے ربانی رکھا گیا ہے در آشیاں پائر نبود پچھلا مزوم ملحتنا اصل مقصد رضائے حق اور اشارت دین ہے سینٹ پال پہنچ کر خاک زمین پٹیل صاحب کے یہاں ناشتے کے بعد دوران گفتگو فرمایا کہ بزرگوں کا مشورہ ہے کہ جس جگہ دین کا کام ہو سکے وہاں رہنا چاہیے مکہ شریف اور مدینہ شریف کا قیام حاضری دربار ہے اور دین کا کام کارِ سرکار مکہ شریف اور مدینہ شریف کا قیام حاضری دربار ہے اور نیم کا کام کار سرکار ہے جس کے لیے کتنے طے کی شہادت کو اللہ تعالیٰ نے گوارا فرمایا دیکھو جیسے گورنمنٹ کہیں ہوتی ہے حکومت دار و خلافہ کہیں ہوتا ہے اور گورنر ہاؤس پریزیڈنٹ ہاؤس کہیں ہوتا ہے لیکن وہاں سے احکامات جاری ہوتے ہیں وہاں سے جہاں جہاں تک سلطنت ہوتی ہے وہاں تک سارے سرکاری کارندے جو ہوتے نہیں ہر وقت تو دار الخلافہ میں نہیں بیٹھے رہتے صدر کے پاس نہیں بیٹھے رہتے ہیں ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ہے سبحان اللہ کیا پیاری بات مکہ شریف اور مدینہ شریف کا قیام حاضری دربار ہے اور دین کا کام کالے سرکار ہے جس کے لیے کتنے پیغمبروں کی شہادت کو اللہ تعالیٰ نے گوارہ فرمایا اور طاہر کے بازار میں اور عہد کے میدان میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک اس قدر رہا کہ نالین مبارک نازین خون مبارک سے بھر گئی بیت اللہ میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے لیکن بیت اللہ کی نمازوں کے اتنے زبردست ثواب کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو ہجرت کرائی گئی معلوم ہوا کہ یہ مقاصد میں سے نہیں ہے اصل مقصد رضاء حق ہے یعنی ثواب کمانا بھی اگر چیت جائز ہے ثواب کی لالچ رکھنا لیکن اصل مقصد رضاء اب اللہ کی رضا کو حاصل کرنا کیا بات حضرت مولانا میرے خطب زبان میرے مرشد محبوب حضرت مولانا شعت المدین صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمائی کہ حضرت پور پوری فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص جنت کا لالچ کر کے مال کرتا ہے وہ بھی وہ جنتی تو ضرور ہے لیکن مجرم جنت ہے مجرم ہے کہ اس نے اللہ سے تو اللہ کو مانگا ہی نہیں جنت مانگی خالق کا جنت کو نہیں مانگا تو یہ بھی ایک مجرم ہے جنت تو ضرور ملے گی لیکن مجرم نہیں چاہیے اس نے اس سے بھی بڑھیا اور اعلیٰ اور لا فانی اور غیر فانی اور لا محدود اور اپنے مالک اور رب کو تو مانگا نہیں معلوم ہوا کہ یہ مقاصد میں سے نہیں ہے اصل مقصد رضاء حق اور دین کی اشارت ہے اللہ کی رضا اس میں ہے کہ دین زیادہ پھیلے لہذا ایک لاکھ کے ثواب کے بجائے مدینہ شریف میں پچاس ہزار ثواب کی طرف بھیج دیا اللہ تعالیٰ کی رضا سب پر بھاری ہے ایک شخص کے پاس دس کروڑ ثواب ہے لیکن کسی بات سے اللہ ناراض ہے اور ایک شخص سے اللہ خوش ہے کسی بات سے ناراض نہیں الگ سے اس کے پاس کچھ سواب نہیں لیکن اس کے پلے میں رضاء ہے بتائیے یہ شخص نشے میں ہے یا پہلے والا نہ ہو درخشیاں والا نے عثمان صاحب کو ایک صاحب کے گھر بھیجا کہ اگر وہ ہوں تو ان سے ملاقات ہو جائے گی لیکن معلوم ہوا کہ وہ کہیں گئے ہوئے تھے تو حضرت والا نے یہ مصرا فرمایا جو اسی وقت موضوع ہوا رسیدم در چمن در آشیاں قائم نبول یعنی جب میں چمن میں پہنچا تو پرندہ آشیانے میں نہیں تھا کہیں جانے کی تلاش میں گیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کا فرض ہوتا ہے تو زرے زرے سے ہدایت ملتی ہے مضمون کچھ ہوگا مقصد دوسرا ہوتا ہے مقصد اللہ تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے مثلاً کسی ولی اللہ سے ملنے گئے اور وہ نہیں مل سکا تو کبھی محبت بندوق کسی کے کندھے پر رکھتی ہے اور نشانہ کسی اور کو بناتی ہے یہ سب بہانے ہوتے ہیں دیکھیے یہاں دعوت کے بہانے سے ملاقات ہو گئی ان سب کا منشا اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اگر اللہ کے لیے محبت نہ ہوتی تو میں یہاں کیوں آتا دیکھیے ایسے فاروق تو میرا مرید ہے کیا شہد کے ذمے لازم ہے وہ کسی مرید کی زیارت کرنے جائے لیکن میں نے سوچا کہ اگر میرا بیٹا مدھر آتا تو میں ایئرپورٹ ضرور جاتا اور مرید بھی روحانی اولاد ہوتی ہے کیا محبت کی بات ہے مرید بھی روحانی اولاد ہوتی ہے اس لیے میں نے حافظ داؤد سے کہا کہ چلو ان سے مل جائے اور دیکھو وہ کتنا خوش ہوئے ان سے پوچھو کہ جس رفتار سے دوڑ کر آئے اور لپٹ گئے محبت تو دونوں طرف سے ہوتی ہے اگر دونوں ہوٹ نہ ملیں تو محبت کی لغت بھی ادا نہیں ہو سکتی یعنی لفظ محبت جب کہیں گے تو لازم ہے کہ دونوں ہوٹ ملے محبت تو دونوں طرف سے ہوتی ہے اگر دونوں ہوٹ نہ ملیں تو محبت کی لغت بھی ادا نہیں ہو سکتی مرید کو جتنی محبت شہر سے ہوگی اتنی ہی شہر کو مرید سے ہوگی ایک مریم نے شہر سے پوچھا کہ آپ کے دل میں میری کتنی محبت ہے تو شہر نے جواب دیا کہ جتنی تیرے دل میں میری محبت ہے اپنے دل میں دیکھ کہ میری کتنی محبت ہے اتنی ہی تیری محبت میرے دل میں ہو حضرت ابوب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جانب آئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جان فدا کی مال فدا کیا صحابہ نے سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تو آپ نے بھی فرمایا کہ سب کی محبت کہاں میں نے دنیا ہی میں ادا کر دیا لیکن ابو بکر صدیق کی محبت کا حق مجھ سے ادا نہیں ہو سکا اللہ تعالیٰ ہی ان کا حق ادا کریں گے یہ سرکاری اعلان ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ نے جان کی بازی لگائی تھی غار دور میں سانپ کے بل پہ اپل میں اپنا انگوٹھا لگا دیا کہ میرے نبی کو نہ کاٹ لے اور بلوں میں تو اپنا کتا بھاڑ کر لگا دیا تھا لیکن ایک بل رہ گیا تھا تو وہاں اپنا انگوٹھا لگا دیا اور ان کو سانپ نے کاٹ لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آرام فرما رہے تھے اور آپ کا سر مبادک حضرت صدیق رضی اللہ تعالیوں کے دانوں پر تھا تکلیف سے نظر سے اکثر کے آنسو جو گرے تو آپ جاگ گئے اور دریافت فرمایا کہ کیوں رو رہے ہو عرض کیا کہ سانپ نے کاٹ لیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو ذہن لگا دیا سب لہر اتر گیا بعض تاریخوں میں ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تھا اور چاہ رہا تھا. <تصفح> تھا, اور چار تھا کہ میں آپ کی تجارت کر لوں اور یہاں تو صدی سیمپل نے اپنی جان کی بازی لگائی اور غزلۂ سبوت میں پورا مال لا کر رکھ دیا کیا شان تھی کہ ہر وقت جان و ماد اور عزت و آگرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کرنے کو تیار تھی گناہ کے تقاضوں کا علاج کبھی کبھی یہ مراقبہ کیا کرے کہ ایک دن قبل میں جانا ہے دین کے ہر کام میں اس مراقبے سے آپ کی بیٹری چارج ہو جائے گی تقاضا معافیت کا اور غور حسن بینی کا بھی یہی علاج ہے کہ یہ سوچیں کہ ایک دن کار میں لیٹنا ہے دنیا کے تمام جائز کام کرو تجارت کرو ملازمت کرو کار میں چلو لیکن دل میں کچھ نہ رکھو دل میں تیار رہو کہ یہ دنیا پردیس ہے ہم اسٹیشن پر ہیں ریل آنے والی ہے اس میں بیٹھنا ہے موت کی ریل آئے گی اور بیٹھ کر چل دیں گے بس اس کی کوشش اور دعا کرو کہ اللہ قبول کرے اور ہم سے راضی اور خوش ہو جائے بس وہاں جاتے ہی دیکھنا کہ وہاں کی دنیا ہی کچھ اور ہوگی جاتے ہی حضور صلی اللہ علیہ تعالیٰ ہم سب کو ہم میں سے کسی کو محبوب نہیں ہم سب کو یہ جاننا چاہتا جاتے ہی حضور صلی اللہ اور سلم کی زیارت صار کی زیارت اپنے بزرگ اور بشاعر کی زیارت ہوگی پھر ان مزے ہی مزے ہوں گے اللہ تعالیٰ قبول کرنا اللہ سلام کی تو مزید دعا کر لو بھائی کے اللہ تعالیٰ نے اے اللہ صاحب نے اس کو قبول فرما لے اپنے سے ہمارے مشاعر کی برکت ہے کچھ نہیں بیٹھنے کو یہاں آنے کو اللہ سب کو کچھ اپنی محبت کے کھاتے میں رجسٹر فرما لے اللہ اپنے کرم سے اے اللہ اس محبت کو اس آنے کو اور مل بیٹھنے کو سائے عرش آدم ذریعہ بنا دے اے اللہ جو کچھ پڑھا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ اس زندگی میں جان کی بازی لگا کر آپ کو راضی کرنے کی توحید عطا فرماتے درد دل عطا دے زمانے ترجمانے درد دل ہم سب کو عطا فرما سارے عالم میں گھر پھر, پھر کے یارب تیرا درد محبت سنائے تیرا درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنوع بنائے اور سارے عالم کو مجنو بنا کر میرے مولا تیرے گیت گائے از تعالیٰ ہم سب کو ہمارے مشاعر کا بھرپور حید عطا فرما اے اللہ ہمیں ہم سے کسی کو محروم نہ فرما ہمارے گھر والوں کو بھی ہم کو بھی ہمارے گھر والوں کو بھی صاحب اقوا نسبت بنا اے اللہ ہم کہ صدیقین عطا فرما ہمارے گھر والوں کو بھی ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی اللہ والا بنا اے اللہ ہمارے مشاعر پر کروڑ ہاں کروڑ رحمتیں اپنی شان کرم کے مطابق کروڑ رحمتیں کرامتیں اور اللہ برکتوں کا نظول فرما اے اللہ ان کے خاندان والوں پر اور قیامت تک کی آنے والی نسلوں پر اے اللہ رحمتوں کی بارش فرما برکتوں کی بارش فرما کرامتوں کی بارش فرما اے اللہ ان کے گھر والوں خاندان والوں پر اے اللہ برکتوں کا نظور فرما اور ان کو خوب عزت عطا فرما دنیا میں بھی شرم و عزت عطا فرما ان کے ایمان میں ترقی عطا فرما ان کے مال میں برکت عطا فرما عزت و آگروں میں اضافہ فرما اے اللہ हمیشہ, ہمیشہ ہمیشہ عام ان کے گھر والوں کو اور آنے والی نسلوں کو بھی امن چین اور آفر نصیب فرما اے اللہ اپنی شان کے مطابق ان پر نذر فرما اے اللہ ہم میں سے جو بیمار اے اللہ ان کو شکایت کا عامل آج عطا فرما روزگار کی تنگی میں جو مبتلا چلا ہے اللہ ان سب کے روزگار میں برکت عطا فرما آسان حلال بابر قطرس نصیب فرما اور جتنے مقاصد حسانہ ہیں اللہ ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو وقت مان دوستان کے گھر والوں کو مراد فرمان اللہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ منسم نام منصور محمد محمد بچے کو جزاک اندر بھی کچھ بھجوا دیں گے چھوٹے اچھا. بچہ اندر بھی آئیں گے بازے دی جائیں گے جن کے مرد حضرات میں حالت سب کے یہاں یہیں سر بھجوا دیں گے کم ابھی ہے کچھ یہ سنائیں گے اپنے جب سے اب تک یہ خاموش کے کچھ بھی کچھ پیسے جمع ہو گئے ہیں مضمومیت کے یہ وہ سناتے ہیں بس وہی سنائیے گا جو پچھلے ہفتے سے اب تک وارجات پیش آئیں گے شوگر کی مریضہ بیوی سے بیگم سیلف کنٹرول کو ہی تم سے سیکھے بیوی وہ کیسے شور جسم میں اتنی شوگر ہے پر مزاج ہے کہ زبان بنا جائے <laughs> عزت کرتے ہیں شوہر میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں بیوی اگر میں پلنگ پہ بیٹھوں تو آپ کہاں بیٹھیں گے شوہر میں فرض پر بیٹھوں گا اور اگر میں فرش پہ بیٹھوں تو پھر پھر میں فرش کھود کر کڈڑے میں بیٹھوں گا اور اگر میں اس کھڈے میں بیٹھوں پھر پھر میں اس کڈھے کے اوپر فورن مٹی ڈال دوں گا ایک شوہر نے پولیس کمانڈر کے لیے اپلائی کیا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 بچہ دادی جان کیا آپ ایکٹس ہیں دادی نہیں کیوں پوچھ رہے ہو بچہ امی کہہ رہی تھی کہ اب بڑی آ گئی ہے اب یہاں روز نیا ڈرامہ ہو दीदी ने शोहर से कहा मैंने सोचा है कि हर साल दर्द हम एक बकरा काटा करेंगे इसमें बकरी का क्या कसूर है <laughs> शाकिद से कहा अच्छा कोई ऐसा सबक आमूल तुमका सुनाओ शागिर मैं अपने चाचा के घर गया चाचा सो रहे थे चाचा मेरे घर आए मैं सो रहा था नतीजा जैसा करोगे वैसा भरो بی, بی میں تمہارے روز کے جھگڑوں سے اب آ چکی ہوں بس اب میرا گزارا نہیں میں تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں بس بہت ہو گئی اور جان چھوڑا بیوی بی, بس یہ تمہاری چاند کہنے کی عادت میرے <laughs> <laughs> قدم روک چکی آدمی کے موبائل میں تین کے نمبر پیسل پلمبر روفا پانولا سب کا نائ سیتا کنڈا رو کنجا وغیرہ وغیرہ السلام علیکم و رحمتہ اللہ حیب.